أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم و اي يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم صدق اللہ العظيم سوره انفال کی آیت نمبر 70 اور 71 کی تلاوت کی گئی ہے پہلے ان دونوں ایتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ گزشتہ سبق سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پیغمبر علیہ صلاۃ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے مکے کے مشرقین کو قیدی بنایا تھا قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے فدیہ لینے کا مشورہ بھی ہوا ان آیتوں میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا جا رہا ہے اس سلسلے میں بھی ان کو تسلی دے دیجئے کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اس سے بھی اچھی چیز دے گا اور اس سے بھی زیادہ مال اللہ جل جلالہ انہیں دے گا یا کل منفی عیدی من السر اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے ان قیدیوں کو جو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں ان میں جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو کہہ دیں آپ کلو بکم خیرہ اگر اللہ تعالی کو تمہارے دلوں میں موجود ایمان کا علم ہو جائے یعنی اگر تم دل سے مسلمان ہوئے ہوگے اللہ کا علم تو حقیقت کے مطابق ہوتا ہے نا اللہ تعالی مسلمان اسی کو جانیں گے جو حقیقت میں مسلمان ہوگا اور جو شخص مسلمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کافر ہی جانیں گے بس اگر تم دل سے مسلمان ہوگے تو جو کچھ تم سے فدیے میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور آخرت میں تم کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالی بڑی مغفرت والے ہیں ای عالم اللہ فکلو بکم خیرا۔ اگر اللہ تعالی تم لوگوں کے دلوں میں خیر کو جان لے خیر سے مراد یہاں پر ایمان ہے اور اخلاص ہے کہ جو لوگ سچائی کے ساتھ سچے مسلمان ہوں گے اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوں گے تو اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کو معاف کر دیں گے بات سمجھ میں گئی لیکن یہاں پر پھر ایک سوال کا جواب ہے آیت نمبر 71 میں کہ یہ اتنے بڑے بڑے کافر جو کہ گرفتار ہو گئے اور اب شاید مجبوری کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے ہیں پھر یہ یہاں سے چھوٹ کر جائیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے آپ لوگ بیغم ہو جائیں پریشان نہ ہو وہ خیا نت اور اگر یہ لوگ سچے دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں بلکہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں دل میں کچھ اور ہے تو آپ پریشان نہ ہو فقت خان اللہ من قبل انہوں نے اس سے پہلے بھی تو خیانت کی تھی نا قید ہونے سے پہلے انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا وہ تکا فقط خان اللہ من قبلوں اگر یہ قیدی صرف ظاہر میں مسلمان ہو کر آپ کو دھوکا دینا چاہتے ہوں تو پریشان نہ ہوں فقط خان اللہ من قبلوں انہوں نے اس سے پہلے بھی تو دھوکا دیا تھا اللہ کو فام کا اللہ انہ نے ان کو پکڑوا دیا کتنے طاقتور لوگ تھے اللہ نے ان کو گرفتار کروا دیا اگر دوبارہ بھی اسی طرح کریں گے بظاہر مسلمان ہو کر یہاں سے جان چھڑائیں گے اور پھر کافر بن جائیں گے اللہ تعالی دوبارہ پکڑوا دے گا واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کون خائن ہے اور بڑی حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت سارے طریقے آتے ہیں بہت ساری تدبیریں اللہ کو آتی ہیں کہ اس کو پھر کسی طریقے سے پکڑوا دے گا گرفتار کروا دے گا ایسی صورتیں پیدا کر دے گا کہ خائن جو ہے مغلوب ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اور یہ واقعہ میں بعد میں کہیں بھول نہ جاؤں اس لیے ابھی سے کہہ دیتا ہوں ایک شاعر تھا اس کا نام تھا ابو عزہ الجمہی کیا نام تھا اس کا نام تھا ابو عزہ الجمہی پیغمبر علیہ السلات و السلام کے سامنے اس نے بہت رونا دھونا کیا کہ میں غریب آدمی ہوں میری بچیاں ہیں لڑکیاں ہیں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے اب مجھے معاف کر دے میں ایسا نہیں کروں گا تو پیغمبر علیہ السلات والسلام نے اسے معاف فرما دیا اسے چھوڑ دیا بعد میں اس نے مکے میں جا کر لوگوں کو نظمے پڑ پڑ کر شعر پڑھ پڑ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابارنا شروع کیا تو جیسے کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے نا یہاں پر کہ جو خیانت کرے گا اسے ہم دوبارہ پکڑوا دیں گے تو دوبارہ اتفاق سے کسی دوسری جنگ میں پکڑا گیا تو پھر اس نے پھر رونا دھونا شروع کیا کہ یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پیغمبر علیہ السلط والس نے ایک صحابی کو اشارہ کیا کہ اس کی گردن کاٹ دو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہجرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ زمین کو تمہارے لیے کشادہ فرما دیں گے کھول دیں گے اور رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہوں سے عطا فرمائیں گے کہ تمہیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے اور ایسی جگہ سے اللہ تعالی رزق عطا فرمائیں گے کہ تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کشادہ کر دیا ہے مہاجرین کے لیے کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے محلے کے علاوہ کوئی محلہ تک نہیں دیکھا ہے اپنے شہر کے علاوہ کوئی دوسرا شہر دیکھا تک نہیں ہے اور آپ لوگوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں پاکستان افغانستان اور کتنے سارے شہروں کو دیکھا ہے اور کہاں کہاں گئے ہو ایسی جگہوں میں بھی گئے ہو جہاں کوئی انسان آج تک نہیں گیا ہے چھپنے کے لیے جاتے تھے نا ہم لوگ ہر جگہ میں تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کر کے رہے گا اس لیے کبھی بھی پریشان مت ہونا کہ ہم مہاجر ہیں کوئی ہماری مدد نہیں کرتا کوئی ہمیں کچھ نہیں دیتا نہیں نہیں, نہیں نہیں اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو اللہ کی طرف دامن سوال پھیلایا کرو اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا کرو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا خوش کر دے گا آپ کو